بیو ملا جمی ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے ساتھ نقم منی من ہودن اب یہ لفظ آیا ہے بیتو یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے جو حضرات کے سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے آزمائشی ٹریننگ یا ڈیمانسٹریشن والی جنت وہ یہاں حبود کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو کسی بڑی اونچی سطح مستفا پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہار لیے نہیں اس کے لیے کس بانی مسلس کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے ساتھ گرقوب یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو امکان اس کا بھی ہے بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دور ہے ترجمہ قرآن میں نہیں ہے اللہ میں تو منہا جمیا فیما تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حسن سے دوچار چار ہوگی یہ ہے ان انسانی کا دوسرا گوشا لوٹ نالج اس چوتھے رخو جو کا جو حسن ہے اسے دیکھیے شروع میں ایکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان میں سب عمل مسر اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا یہ علم ہے چل رہا ہے آج مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں وہ تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ جس کی آگہی حاصل ہوگی البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یہ جیون ہے نالج ہے یہ وہی ہے پئما یاتی ان کو منی تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے جو ہدایات ہم بھیجیں ان کو تو پوری پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو تب ہدایات جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلاں خوف الحمد اللہ جاظمون بل نذیرہ کفم اور جو ناشکری کریں گے کفر کریں گے انکار کریں گے وہ کس اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے میں اولا سام ہوں فی ہا تو وہ جہنمی ہوں گے آگ والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہ ہے گویا کہ چارٹر اس نوع انسانی کو جو ابھی چارٹر اللہ نے دیا ہے جبکہ زمین کا چائے دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے یہاں یہ چار رکن جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے ارد کیا تھا قرآن کی دعوت قرآن کا بنیادی فلسفہ اس پر یہ جام ہے اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے میں رقو سے مسلسل دس رقو مسلسل خطاب ہے بن اسرائیل کی البتہ ان میں تقسیم ہے پہلے رقو میں دعوت ہے دعوت جب ہوتی ہے تو آبادہ کرنا تشویق ترغیب دل جوئی نرمی یہ دعوت کے اجزائے لائن فخ اس کے بغیر دعوت وہ اثر نہیں ہوتی لہذا ان سات آیات میں یہ یوگ سمجھیے کہ ان دس رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے جیسے سورہ فاتحہ سات آیتوں کی ایسے ہی دعوت ساد کا امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے تو کس طرح دی جا رہی ہے یہ کون تھے یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا کافی تو ہو گئے حضور کا انکار کر کے ورنہ وہ موسا کے ماننے والے شریعت ان کے پاس بڑے بڑے علماء ان میں علم کا چرچا ان میں سب کچھ تھا ان کو دعو دی جا رہی ہے لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں اس کو توجہ رہا ہوں آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے اپنی حقیقت کو بھول گئے اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے دنیا کے اور قوموں کی طرح یہ قوم بن کر رہ گئے اگر کوئی ایک داڑی گروہ کھڑا ہو کوئی جبات کوئی فرد اور اس سے جماعت بنے تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی اس لیے کہ دنیا کو اسلام کو پہچانے کی اس امت کے حوالے سے فزیشن ہیل بائی سلف پہلے یہ تو ٹھیک ہو یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکو گے آؤ دیکھو یہ ہے اسلام اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ اکثر ہوگا اس اسلوب کا جو ان سات آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے یا بنی اسرائیل قرونتی التی الحمت علیہ کو اے بنی اسرائیل اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے اسم اسی سے اصیر بنا ہے اصیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے عید عبرانی میں اللہ کے لیے اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ اللہ کا غلام اللہ کے ساتھ بنا ہوا اس کی اطاعت کے کلا کے اندر تو یہ اسرائیل یہ لطب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہیں انہی میں حضرت بوسا کی بہشت ہوئی اور تورات رات دے دی گئی پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے ان پر چار ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک دو مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئی انہیں عروج نصیب ہوا دو مرتبہ ان کو دنیا پرستی شہوت پرستی اللہ کے احکام کو پسودش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر پرسے اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رک اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے ہی سیکنڈ ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا گرایا جا چکا تھا حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیل سلیمانی جس کو یہ فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں اسے نیموک نظر میں گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن ستر عیسوی میں حضور کی ولادت سے پانچ سو برس پہلے ان کا یہ ذرا شلم تباہ و برباد ہوا اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا قتل عام ہوا اور سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہ جو ہے باتم کر دیتے ہیں روتے ہیں اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا تھرڈ ٹیمپل اس کے نقشے بن چکے ہیں بلو پرنٹ بن چکے لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے اس کے بارے میں فرمایا ایم علی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا وہ انعام کیا ہے میں نے تمہیں اپنی کتاب کی نموت سے سرفراز فرمایا اپنی شریعت تمہیں اتا فرمایا تمہیں داؤد تمہارے اندر داود اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں یہ وعدہ ہے جو کتاب استثنا جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو ٹرالمی اس کے اٹھارہویں باب کی آیت نمبر اٹھارہ انیس میں حضرت نوسا سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا یہ گویا کہ حضرت موسا علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی یہ آخر و آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ آراف میں آئے گا انشاءاللہ لیکن یہاں فرمایا اوفوں میں آخری اوف میں آدمی تم میرا احتیاط پورا کرو میرے اس نبی کو تصنیف کرو اس پر ایمان لاؤ اس پر صدا پر نب کہو تو میں تمہیں میرے انعام و اقلاق اور بڑھتے چلے جائیں گے یا فرحم اور صرف مجھ سے ڈرو وہ نو بے تو سب جکل دما ماں کو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کے دو معنی ہیں ایک تو قرآ تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی فی ہاں و نور فی ہے و نور اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن بوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی ورنہ وہ پیشین بوئی جھوٹی ثابت ہوتی ان کے مصداق کون ہیں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں معنی اس کے ہیں بما لما ولا تكونوا اولا اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا ابر کرنے والے نہ بن جاؤ تمہیں تو, تو سب کچھ معلوم تھا تم تو منتظر تھے تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخر و کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح آتا فرما یہ آئے گا آگے اسی صورت مکرہ کے اندر لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے ولا سکون کافر اما کشترو بے آیاتی سبن کلیلا اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول بولنا کرو یہ آیات الٰہیہ ہیں ان کو رد کر رہے ہو کس لیے ہماری مشردیں ہماری حیثیت ہماری چودراہٹے کہیں ان پر کوئی آچ آج نہ آ جائے حقیق سی چیزیں یہ صرف اس دنیا کا سامان اس کے سوا کچھ نہیں بلا تشترو میں آیا تی سبن کبھیلا وہ یا سب تک اس سے تکما اختیار کرو میرا تخوا اختیار کرو بلا تل میں صرف حق قبل بات اور نہ کرو حق کے ساتھ چھپاؤ حق کو درا لے کہ تم جانتے ہو یہ بات اچھی طرح کریے جانتے بوجھتے کرنا ایک ہے مبارتے میں کرنا وہ ضلالت ہے گمراہی ہے ایک جان بوجھ کر کرنا حق کو پہچان کر اسے رب کرنا یہ پھر اللہ تعالی کے غضب کو دعوت دینا ہے ریت آف اللہ اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفیق کی بنت تعلق علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو یارفون کما یار فون ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو واقعی مسلط دیکھو نماز قائم کرو لکات ادا کرو مرکو مار را اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یہ امبل تو رکو کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خارج کر دیا تھا سانئنماج ان کے یہاں ختم ہو گئی تھی برقع جماعت, جماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. اتا مرون کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تکوا کی بارشائی کی تعلیم دیتے ہو ہے علماء تو اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا اعلیٰ سے اعلیٰ کہے گا اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو وہ آپ کہہ رہا ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں تو یہی ذرا کا تو لمائے یہود کا کردار بن چکا تھا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو ہوکلین الكتاب اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تورات پڑھتے ہو صاحب تو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے خود بدل کے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فکی عاد حم تو جو صورت حال ہے صرف ترال کا بطن بچا ہوا ہے اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریفیں موجود مطل بچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظ کا ذمہ دیا ہے نو بے صبر اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے صبر اور نماز یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے بہت بامانی ہے علماء لماسو کیوں وجود میں آتے ہیں جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے صبر نہیں بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا نولاحب الربا الربانیون نولاحبا کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیہ ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظرانے تو نہیں ملیں گی اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں. اور اگر دنیا بھی امبیشن ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا بس تعینوں میں سبر وسا سبر اور اندر اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے بہت بھاری شہر عام طور پر خیال یہ ہے کہ انتہا کی زمین صرف سلاد کی طرف جاتی ہے نماز بہت بھاری ہے ایک رائے یہ ہے کہ نہیں اس پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو اس دنیا میں صبر کرو دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر قانے ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ یہ طرز عمل اور اس میں پھر نماز اصلاح و باد الدین عَلَى الْخَاشِعِينَ یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ رمش یہ رویہ بھی بہت بھاری اور دماغ بھی بہت بھاری ہے سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے ڈرنے والوں کے جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے الزیلا ید الم ملاقور جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی وہ بل آخر یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں اللہ یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے بارک اللہ قرآن عظیم و نفاانی میاں کم بلایا تھے بس دکھے